الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أعوذ بالله الحميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغود إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ شعیط اللہ رب العزت کی ہمد و تنا کے بعد جو اسی اکیلے کے لیے لائق ہے کہ پوری کائنات اس کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے اور اسے سرگرز اور اس کے لیے جو اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت عقل کو استعمال کرے کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے ہم اور کچھ بھی نہ کریں صرف یہ کام کر لیں تو ہم نے مقصد حیات کو پا لیا اور جو چیز اپنے مقصد کو پورا کر لے وہ کامیاب ہے جو بھی چیز مقصد کو پورا نہ کرے بیکار ہے وہ کروڑوں اربوں خرگوں کی ہو اگر وہ جس کے لیے بنائی گئی ہے وہ کام نہیں کرتی تو پھر اس کا کیا فائدہ تو اللہ کی پہچان بہت آسان بنا دی رب الجلاد ولی کرام نے یہ آیات اللہ کی ایک عبادت کو بیان کرتی ہے اللہ دینا آمن وہ لوگ جو ایمان لائے یو قاتل سبیل, سبیل اللہ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں کتال کرتے ہیں کتال اللہ کی عبادات میں سے ایک عبادت ہے جس کے لیے ہم پیدا کیے گئے ہیں اور کوئی بھی عبادت جو ہے اس کے لیے یہ شرائط لازمی ہے کہ اس کی بنیاد اللہ کی توحید پر ہو وہ صرف اور صرف اس لیے یہ عمل کر رہا ہو یہ اقوال منہ سے نکال رہا ہو جو اس کی عبادت ہے ظاہر کے اعتبار سے کہ رب ذوالجلال والاکرام پر ایمان لائے اور ایمان کا یہ تقاضا ہے اور پھر اس کا طریقہ اپنی مرضی کا طریقہ نہ ہو جو اللہ نے سکھایا ہے اور وہ خود آ کر کسی کو نہیں سکھاتا اپنے امبیا اور رسل بھیجتا رہی مسئلہ یہ تقبیرات کے دن ہیں اور تقبیرات کا وقت ہے حج کا زمانہ ہے اس میں تقبیرات ہیں نوز الحج تک غیر مقید کہ ہر وقت تقبیرات کو ابو حرارا اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بازاروں میں تقبیرات کہتے کہ لوگوں کو یاد آ جائے وہ بھی تقبیر کہنا شروع کر دیں اور عرفہ کے دن سے جو آج ہے الشمد جاج کرام آج اسلام کے اس معجوزے کو آج اس کر دینے والی نشانی کو اس دنیا پر ببا کیے ہوئے ہیں دنیا کی کوئی بھی قوم اس طرح لوگوں کو نہ کبھی اکٹھا کر سکی نہ کر سکے گی کہ ایک میدان میں سمٹ کر پچیس لاکھ کوئی کہتا ہے کوئی تیس لاکھ کہتا ہے ان آفیشیل کو آپ ملا لے تو نہ جانے اور کتنے لاکھ ہوں گے جو اس وقت میدان عرفات میں وقوف یا کر چکے ہیں یا کرنے کی تیاری کر رہے ہیں کیونکہ دو گھنٹے کا فرق ہے وقوف کیا ہے وقف کرنا اپنے آپ کو روک لینا کس چیز کے لیے اس چیز کے احساس کو اپنے عمل سے بیدار کرنے کے لیے کہ ہم پیدا کس لیے کیا گئے مقصد کیا ہے حتیہ کے اثر کی نماز کو زور کے ساتھ پڑھا دیا گیا جبکہ نماز پر وقت مقرر پر لکھی ہوئی ہے آج وقت مقررہ جو تھا اللہ کے حکم سے وہ پہلے لایا گیا تقدیم ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے جمع تقدیم سفر میں بھی ثابت ہے مگر اکثر جمع تاخیر ہے اس لیے نماز سے پہلے ملائی جاتی ہے یہاں زور کے ساتھ اثر پڑھا دی اتنے ہی کو اہم کام ہے یقیناً یہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کافی ہے کام کیا ہے تصویر بیان کرنی ہے تحلیل کرنی ہے یہ احساس اپنے اندر دوبارہ سے بیدار کرنا ہے تجدید ایمان کرنی ہم کون ہے کس لیے بھیجے گئے پوری امت جماعت کی شکل میں یہ کام کر رہی اور کفار جل جل مرتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں نظارہ تو وہ یہ جان لیتے ہیں اور بھانپ لیتے ہیں کہ اگر ان لوگوں کو اسی طرح سے زندگی کے ہر میدان میں یہ بات سمجھ آ گئی اور ان کو کوئی رہنما مل گئے جس طرح ان کو اللہ تعالی جب چاہتا ہے دیا کرتا ہے تو یہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں اور دنیا کو انصاف سے بھر دیں گے کیونکہ جب ایک کو بڑا مانے جائے گا پھر انصاف ہوگا جب ایک پر سب جمع ہوں گے جو سب سے بڑا حقیقتن ہو جو انصاف والا ہو بے انصافی اس کے قریب نہ ہو جو قدرت والا ہو جو ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے وہ ایک ہی ہے جب تک لوگ ایک پر جمع نہیں ہوں گے دنیا ظلم اور ستم سے بھری رہی اسی واسطے کتاب فرض کیا گیا ظلم کو ختم کرنے کے لیے اسلام نے کبھی بھی قتل و کتاب کو پسند نہیں فرمایا مگر جس وقت کے لا بدھ ہو اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو مثلا جانور ذبح کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے اللہ نے یہی طریقہ مقرر کیا شاید کہ اس کے چھری پھیرنے میں کیا کیا حکمتیں ہیں اور کیا کیا اللہ تبارک و تعالی اس کے خون نکالنے سے ہمارے لیے اور اس جانور کے لیے ہر اعتبار سے راحت امن صحت اور ہر اعتبار سے خس گواری اور حسن رکھا ہے. یہ ہم نہیں جانتے اللہ کی حکمتوں کو وہی جانتا ہے سمجھ آئے یا نہ آئے بہرحال جب بنیادی طور پر رب کو رب مان لیا رب العالمین مان مان لیا الہ مان لیا الہ واحد محمد کو اللہ کا رسول مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر عبادات ساری صرف اس کے لیے ہوں گی اور طریقہ صرف محمد کا سکھایا ہوا چلے گا صلی اللہ علیہ یعنی تو قبر اللہ اللہ کی تقبیر بیان کرو تقبیر کیا بڑائی یعنی تمہارا تمام کا تمام زندگی کا نظام تمہارے اقوال انفرادی اور اجتماعی تمہارے امال انفرادی اور اجتماعی یہ ثابت کر لیں کہ جب اللہ کی آتی ہے تو یہاں چلتی کسی کی نہیں تمہارے سامنے پھر اللہ کی چلتی ہے بس یہ اللہ کی بڑائی اللہ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھری پھیری جاتی کیا حکم ہے کہ جانور بھی ذبح کرنا ہے قتل بھی کرنا ہے تو اچھی طرح کرو چھری کو تیز کرو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزرے بخاری اور مسلم کی صحیح روایت دیکھا کہ لڑکے ایک مرغے کو باندھ کر یا کہیں کسی جگہ پر قید کر کے اس کو تی مار کے نشانہ بنا رہے ابن عمر نے کہا یہ کل لوگوں نے کیا بھاگ گئے لڑکے ابن عمر کو دیکھ کر رضی اللہ تعالی ہوتا اعلی ان بھاگ گئے لڑکے انہوں نے کہا کہ یہ کون کر رہا تھا کیپٹین جانتے نہیں کو اللہ کے رسول علیہ سلاد و سلام لانت کی ہے اس پر جو جانور کو یوں نشانہ بنائے اور دے جانور تک کو ایزا دینے سے ہمیں منع کیا گیا مگر ذبح کی اجازت دی گئی مگر ذبح ہماری ضرورت تھی اللہ نے یہ ہمارے لیے حلال کیا اسی طرح اللہ قتل و قتال کو پسند نہیں فرماتا بلکہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے و قابل و قابیل کے بے جا قتل کی وجہ سے من نے آج اللہ تعالی قتب علی بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا انہو من احاسم تو جس نے کسی کو جان کو قتل کیا بغیر کسی جان کے بدلے میں جب کوئی کسی کو قتل کرے پھر تو قتل ہوگا زانی سید قتل ہوگا کیونکہ او فساد ان فلر وہ فساد میں آتا ہے یا اسی طرح سے وہ لوگ جو بغاوت کریں گے اسلامی حکومت کے قتل ہوں گے وہ لوگ جو کافر ہوں گے اللہ کے جھنڈے کو سر نے گوں کرنا چاہیں گے قتل ہوں گے مگر بغیر وجہ کے جس نے قتل کیا وہ کون ہے دویا کہ اس نے سارے انسانوں کو قتل کر دیا اس نے ایک ایسا دروازہ کھول دیا کہ جس میں نفس کی اتباع کرتے ہوئے آدمی رب جلال و اکرام پر ایمان لانے کے بعد ایمان سے نکل جائے اور یوں قتل و غارت مچا دے اور اس طرح سے تو پھر اس نے ہر ایک کے لیے قتل کرنے کے واسطے ایک اپنی طرف سے نفسانی دلیل مہیا کر دی کہ جرم جی چاہے قتل کر لو ختم وات لہ نفس قتل پیچھے آیا ہے حاضر و کابل میں قتل و غارت ہوئی تو آخر جس نے قتل کیا اس کے نفس نے اسے ابھار ہی لیا کہ بھائی کو قتل کر ہی دیں یہ نفس کی خواہشات کی پیروی ہے اللہ کے مقابلے میں یہ بل کافر, کافر تاوت کے راستے میں قتال کرتے اہل ایمان کا قتال بھی اللہ کی عبادت ہے وہ بھی ایک حسن لیے ہوئے ہیں اور وہ بلا وجہ قتل نہیں کرتے جب امن قتل کے بغیر ہو ہی نہ پیدا تو پھر تو بہرحال قتلوں غارت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اور پسندیدہ مگر وہ اللہ کے لیے ہے اللہ کی عبادت ہے اور ضرورت السنام الاسلام ہے اسلام کی کوہان کی چوٹی ہے چوٹی ہے یہ عبادت اس لیے کہ اس عبادت میں پہچان کہ یہ اللہ کی عبادت ہے بہت آسانی سے ہو جاتی پہلی وجہ ہے کہ یہ کتاب کیوں کر رہے ہیں کوئی ہی بھی اہل اللہ جو ہے جو کہا تیل و نفی سبھی للہ کیوں کر رہے ہیں تو یہ بہرحال ان کے حالات واضح کر دیں گے وطن کے لیے ہے عورتوں کے لیے ہے ملک گیری کی حبص ہے یا خود چودھری بننا چاہتے ہیں اپنے ریٹ چلانا چاہتے ہیں یا ریٹ ریٹ یہ کرتے پتال کی وجہ کوئی معلوم ہو اور اس کو معلوم کرنے کے لیے خلوص کو ان کے حالات کا علم ہونا ضروری ہے کیا انہوں نے کچھ کمایا اس کتاب سے دنیا کمائی کہ دنیا گوائی دنیا گوائی عقل کے میدان میں جو مادی عقل ہے اس کتا کو کبھی عقل تسلیم کر ہی نہیں سکتی جب تک آخرت کا تصور نہ ہو ور بلو کمبین خوف میں تمہیں خوف سے بھی آزماؤں گا کسی قدر وہ نقص اموال بل انفس مال بھی جائیں گے اللہ کے راستے میں قربان ہوں گے جانے بھی قربان ہوں گے اور سمرات بھی قربان ہوں گے بس بشارت دے دو صبر کرنے والوں کو جو مصیبتیں آتی تو کہتے جب کفار کو یہ نظر آتا ہے اور نظر آنا چاہیے اگر قتال فی سبیر اللہ ہے تو یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ان لوگوں نے دنیا نہیں کمائی یہ دنیا کے لیے قتال نہیں کر رہی جس طرح کہ صحابہ رضوان اللہ علی مجمعین کا قتال تھا فلینا خرجو وہ جو اپنے گھروں سے نکالے گئے سبھی لی اور میرے راستے میں ایزائیں دیے گئے طرح طرح کی وہ قاتل کتلو پھر انہوں نے کتاب کیا اور قتل ہوئے اللہ کے راستے میں معلوم ہوا کہ خلوص جو ہے وہ کبھی عمل سے جھلکے نہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ زینا یوکا فی سبیل اللہ اور وہ لوگ کافر یوکات فی سبیل سب دونوں کے عمل میں فرق نہ ہو سکے یہ کیسے ممکن دونوں کے عمل میں زبردست فرق ہونا چاہیے ایک اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی اطاعت کے لیے اللہ کو ماننے کی وجہ سے تلوار اٹھانے پر مجبور ہوا اور ایک اس لیے تلوار اٹھا رہا ہے کہ وہ تاود تاود کسے کہتے من ابا من دون اللہ جو بھی اللہ کے علاوہ عبادت کیا گیا وہ راضی ابھی ضالب اور اس عبادت کیے جانے سے راضی ہو گیا وہ تبوت وہ وطن ہو وہ آدمی کا اپنا نفس ہو وہ اس کا خاندان ہو وہ پیسہ مال و دولت درہم و دینار ہو وہ اس کا کوئی اور اپنا بنایا ہوا فلسفہ ہو کیمونزم سوشل کوئی بھی بلا ہو وہ تاغوت ہے جو بھی اللہ کے علاوہ عبادت کیا گیا حتیٰ تاغوت شیطان ہے شیطان شیطان کا ندائفہ آج کا آخری حصہ یہ اس کا مطلب شیطان ہے اصل تاغوت اور شیطان کے مختلف رنگ ہے ملک کی پرستش کی شکل میں اور اسی طرح سے نفس پرستی کی شکل میں مال پرستی وغیرہ وغیرہ تو وہ اور یہ دونوں برابر ہوں اور دونوں کی پہچاننا یہ ممکن نہیں ہے یہ کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمع نے اپنی دنیا کو اللہ کے راستے میں نسار کر دیا ساری دنیا نے کفار نے اس بات کی گواہی دی جب دار الندوہ میں بیٹھے کہ محمد کو کہے کیا صل اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم تو کچھ بھی انہیں نظر نہ آیا سوائے یہ کہنے کے کہ یہ فساد کر رہا ہے بھائی کو بھائی سے لڑ لڑاتا ہے باپ کو بیٹوں سے جدا کرتا ہے ماں کو بیٹیوں سے جدا کرتا ہے اس نے قوم میں جدائیاں ڈال دی گروہ بندی کر دی اس کے علاوہ وہ کچھ بھی نہ کہہ سکے کوئی بادشاہت وہ لینا بادشاہ کو ابو سفیان تو کاثر تھے کہ میرے پیچھے اس نے عربی کھڑے خی... کر دیے تھے اور سردار تھا ابو سفیا ڈرتا تھا کہ لوگ کہیں گے اس نے جھوٹ بولا کہتا ہے اس نے مجھے سچ بولنا پڑا میں نے کہا کوئی بھی بادشاہ نہیں ہوا اس کے خاندان میں اس میں کوئی بادشاہ ہو گزرا ہوتا تو میں کہتا بادشاہ کے لیے کر رہا ہے اور اسی طرح سے اس نے باقی سوالات پوچھے جن سوالات کا نتیجہ عقل یہی نکلتا تھا کہ مخلص ہے تو مخلص ہونا فی سبیل اللہ جہاد کرنے والوں کا آیا ہونا چاہیے دنیا کی لذات قربان کرتے ہوئے انہیں نظر آنا چاہیے لوگوں کو الحمدللہ للہ آج بھی ایسا ہی ہے یہ جو جہاد پچھلے تیس سال سے ہو رہا ہے جو کہ روس کے ساتھ شروع ہوا اور آج تک چلتا چلا جا رہا ہے اس میں دنیا شاہد ہے کہ اہل اسلام میں سے وہ لوگ جہاد میں نکھر کر جہاد کی کریم بنے جہاد کے سب سے بڑھ کر کرنے والے اابقون اور بنے جنہیں دنیا کی ہر نعمت حاصل تھی یہ ہماری دوائی نہیں ہم تو چلو ان سے محبت کرنے والے ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے یہ دوائی ان کی ہے جو دنیا دار لوگ ہیں جیسے ہی صحافی ہے سلیم صحافی ہے حامد میر ہے عبد الرحیم یوسف زئی ہے ان لوگوں کی گواہیاں کئی لوگ انتہائی پڑھے لکھے گھر سے بہت ہی سخی اتنے امیر کے ہمارے یہاں کے امیر وہ نعمتیں جو ہیں وہ دیکھ کر حیران ہو جائیں جو ان کے پاس اللہ نے دی اربو کو اللہ نے بہت دنیا دی اتنی دنیا دی کہ آپ جانتے ہیں کہ کون سی دنیا کی سہولت ہے جو ان کے بچوں کو ان کے جوانوں کو ان کی عورتوں کو ان کے بڑوں, بڑوں کو حاصل نہیں ہے ہر دنیا کی سہولت اللہ تعالی نے انہیں دے رکھی ہے اس کے بعد اپنے پیارے سجے ہوئے گھروں کو چھوڑ کر نوجوان خوبصورت بیویوں کو جبکہ بیویوں بھی وہ ایک سے زیادہ کرتے ہمارے ہاں تو یہاں تحریم العباد ہے نا بندوں کے حرام کردہ جو ہے وہ اصول چلتے ہیں یہاں تو دوسری بھی بہت بڑا جرم ہے اگر کہ سہیلیاں دو چار رکھ لے تو جوان آدمی پھنسل جاتا ہے بندہ کوئی بات نہیں اور اگر کزن کے ساتھ کھیلتا ہے پہلا نال بڑا پیاس اعوذ باللہ من کا کوئی پردہ نہیں ہے شرح پردہ نہیں ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چٹ ہو رہے ہیں ایسی ایسی فضول باتیں اور رہی گندے گانے چل رہے ہیں شادی پر عشق اور گانے ایسے ننگے گانے کہ آدمی سن نہ سکے اور وہاں پر نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ کھیل اور تماشا کرے یہ پہنا نے پہنا ہے پہنا کروں کردہ اہو ذب اللہ کا اور دوسری شادی مولوی اتنا تماش بھی نہیں کیا ایک شادی سے اس کا دل نہیں بھرا تھا ااوز بلّہ اربوں کو دنیا کی ہر نعمت حاصل ہے یہ بھی ان میں ہے کہ عقیدہ بھی ہے سب سے بڑھ سارے اربوں میں نے خصوص حجاز اور اس کے ارد جہاں محمد بن عبد الوہا اللہ محلہ نے کام کیا یہ ساری نعمتیں چھوڑ کر یہ کیوں گھروں سے نکلے ہیں کیا کمایا انہوں نے کچھ بھی نہ کمایا بلکہ ہر جگہ ان کے لیے گولی اور تلوار ہوئی ہر جگہ ان کے لیے پھانسی اور قید ہوئی اور جو پکڑے گئے ان کی لوگوں نے ہڈیاں توڑ دی جائیے یوٹیوب پر کلپ دیکھیے میں مدینہ سے آیا ہوں میں سعودی عرب سے آیا ہوں حشر ان کا کیا کیا جا رہا ہے وال کھینچے جا رہے ہیں کھالیں کھینچی جا رہی ہیں الٹا لٹا لٹا کے مارا جا رہا ہے آخر یہ چیز خلوص کو ثابت نہیں کرتی کیا کریم صاف نے حامد میر وغیرہ نے صاف دوائی نہیں دی کہ یہ دنیا کے پڑھے لکھے ترین انسانوں میں سے ہیں اور یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہیں اور ان کے رشتہ دار سفیر تک رہ چکے ہیں ملکوں کے ایسے ایسے بڑے لوگ ہیں دنیا کے اعتبار سے اور یہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے ہیں بے شک وہ ان کی حمایت ہی نہیں ہے ان کو فسادی سمجھتے ہیں مگر وہ کہتے ہیں کہ اپنے مقصد میں یہ مخلص ہیں تو پہلا اہل ایمان یو فی سبیل اللہ ان کے لیے خلوص ہونا چاہیے اسی طرح سب سے پہلی نشانی فی سبیل لاود جو تاود کے راستے میں لڑے عدم خلوص ہونا چاہیے تو مخلف نہ ہو ان کی زندگیاں زنا سے چوری سے ڈکیتی سے رقم ہو آج این آر او این آر او جناب کتنے پونے آٹھ ہزار یا آٹھ ہزار کے قریب پیپل پارٹی والوں نے فائدہ لیا اور باقی کوئی چند ایک دوسرے نکلے کیا خوبی ہے ان کا خلوص کیسے جھلک رہا ہے ان کے کردار سے کردار ان کے پلے میں ہے نہیں قریب سے نہیں پھٹکا قبروں کے مجاور ہیں اکثر بڑے بڑے ان میں سے قبروں کی پوجا کرنے کے محافظ سے یہ ان کا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے اور پھر یہ اللہ تبارک تب و تعالیٰ کا اگر دعویٰ کرے تو دعویٰ نہیں مانا جائے گا جب تک دعویٰ کے ساتھ کوئی ثبوت ہوگا یہ تو ہر کوئی کہتا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا چاہتا ہوں اتنی جراط الحمد للہ اسلام اتنا پھیل چکا کہ عام حالات میں کسی شخص کی کم از کم پاکستان میں یا مسلمانوں کے ملکوں میں یہ جرات نہیں ہے یہ کھل کر کہے کہ میں اللہ کی عبادت بھی کرنا چاہتا انہیں پتا لوگ چوک میں مار دے گا یہ تلنگا بھی مار دے گا جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی یہ چرسی بھی مار دے گا نبی علیہ صلاح اسلام کی گستاخی کروں گا کوئی چھوڑے گا نہیں یہ گستاخیاں کرتے ہیں ڈھکی چھپی یہ بالکل بےآیا ہے دین سے بکھرے ہوئے ہیں اور ان کے کردار گندے ہیں حتی کہ تم تم ایک یا نیٹو پیٹو جتنے بھی ہیں اکٹھے ہوتے ہیں دل ان کے جدا جدا ہوتے ہیں کیونکہ مقصد ایک نہیں پہلے ایمان کا مقصد ایک ہے فرمایا مومنین مرد اور مومنین عورت باد اولیا بعد باد بھی کہا ان میں سے بعض ایک دوسرے میں رہتے ہیں ایک دوسرے میں تو جہاں کا فل تینہ ہاجر ہوں وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے اپنے گھروں سے نکالے گا اللہ کے راستے میں, سلائے سرائے باز ایک دوسرے میں سے ہو یعنی یہ ایک گروہ کیونکہ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ایک کیوں نہ ہو اگر وہ ایک نہیں آپس میں سر پٹبل کر رہے ہیں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ یہ خصرت تو کفار کی ہے لا, ترجع... لا ترجعون بعد کفارا میرے بعد کفار کی طرح نہ ہو جانا نہیں ہے کہ میرے بات کی طرح نہ ہو جانا گردنے مارنے لگے اور کہا یق من متا جہنم خالدن جس نے مومن کو قتل کر دیا جان بوجھ کر اس کا تو بدلا جہنم ہے جس میں ہمیشہ رہے گا وغضب اللہ الله پر حضرناک ہوا اس پر لانت کی اللہ عظاب عظیم اور اس کے لیے اللہ نے عظیم عذاب تیار کر رکھا ہے قتل کرنا کوئی بلا وجہ نہیں ہے یہ مقصد کے ساتھ ہے اس وقت ہے کہ جب اللہ کی عبادت کرنے کے راستے میں لوگ تلوار لے کر کھڑے ہو جائیں اور ایک اللہ کی عبادت نہ کرنے دے تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ فی اللہ پتال کرنے والوں کی پہلی نشانی خلوص ہونا چاہیے کہ مادی پیمانے ناپ نہ سکیں کہ یہ کیوں نکلتے ہیں اور لوگ انہیں احمق اور پاگل کہنے پر مجبور ہو اس لیے انبیاء کو پاگل کہا گیا اور سفاہ بھی کہا گیا کہ تیرے اندر ہم صفاہ دیکھتے ہیں بوروقوفی دیکھتے ماض اللہ استفسل اللہ اس لیے کہ ان کی عقل یہ کام نہیں کرتی کہ یہ جوانیاں خوبصورت اٹھتی ہوئی جوانی گورے چٹے رنگ دنیا کی ہر نعمت تم کو کیا ہوا ہے کہ ہم ہمیں بھی نہیں جینے دیتے خود بھی نہیں جیتے کیوں پہاڑوں میں آ کر دن اور رات مارتے اور مرتے اللہ رب العزت ہے ان کو یقین نہیں ہے ان کو یقین آ چکا ہے وہ اللہ کے راستے میں مرتے ہوئے جنت کو دیکھ رہے ہیں بڑا فرق ہے زمین و آسمان کا فرق ہے ان کے مادی پیمانے نہ ناپ سکے انہوں نے گونتا نام و بے بنایا انہوں نے آفیہ صدیقی کو ستایا اور ہماری بہنوں ماؤں کے ساتھ برا سلوک کیا اور اس کے باوجود یہ لوگوں کو اس راستے سے روک نہ سکے انشاءاللہ یقینا میں یہ سب شوائد سے کہتا ہوں کہ کفار تو یہ مان چکے کہ اسلام واقع اللہ کا دین ہے وہ باد میں وہ اس کے اندر داخل نہ ہو کیونکہ اس کے علاوہ ان کے نفسیات کے ماہرین یہ نہیں کوئی نتیجہ نکال سکے کہ آخر ان لڑکوں کو کیا چیز دکھائی جاتی ہے جو آتے ہیں انہوں نے کبھی ایجنٹ نہیں کہا یہ ایجنٹ کہنے والے اپنے مسلمان بھائی ماشاءاللہ یہ ان کی حرکت ہے کبھی انہوں نے ایجنڈے کا وہ دیوانے کہتے مجنون کہتے اور کیا کہتے دہشت گرد کہتے گندی گالی نکالتے ہیں دہشت گرد کہتے ہوئے اور ان لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ دیوانے جنگل کے جانور ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان کے مادی پیمانوں میں ان کی کاروائیوں کے لیے کوئی جواز نہیں بنتا کہتے مقصد کیا مرتے چلے جا رہے ہیں مرتے چلے جا رہے موت کو ڈھونڈ رہے جائیں کدھر ہم ان, ان سے بچنے کا کوئی راستہ نہیں خود حامد میر یوٹیوب میں فلپ پڑا ہے یہ کہتا ہے کہ ان کو مارنے سے پاکستانی فوج ڈرتی ہے کہا جاتا ہے یہ ہے القاعدہ یہ ہے طالبان وہاں تو جاتے نہیں لوگوں کو مارتے یہ ان کا اپنا کہہ رہا ہے سارے عام کہہ رہا ہے دنیا میں یہ بالکل دنیا کے سامنے موجود ہے اور صاف اس نے یہ لفظ کہے ہیں کہ یہ تو پیسے بٹورنے کے لیے یا ڈالر بٹورنے کے لیے مار رہے ہیں اس کے بعد آپ کو باطل میں تمیز نہ ہو سکے لوگوں کو تو بڑے افسوس کی بات ہے پھر اسلام کا کو جھنڈا کون اٹھاتا ہے کیا یہ جھنڈا اٹھاتے یہ وہ جھنڈا اٹھاتے ہیں یقین اسلام کا جھنڈا وہ اٹھاتے ہیں جو اسلام پر خود عمل پیرا ہے جتنی آزاد زندگی ہے میری اور آپ کی زندگی ساری تو تھا نے قید نہیں کر رکھی آزاد بھی تو ہے نا بہت سی زندگی آزاد ہے اس میں ہم نماز پڑھتے ہیں ایک آدمی کہتا ہے دفتر میں ایک کمرہ ہمیں دو مل میں ہمیں ایک کمرہ دو کیوں چاہیے جی نماز پڑھنی با جماعت وہ جو کہتا ہے وہ اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے اپنے محلے مسجد کے اندر نماز پڑھتا ہے نمازی آدمی ہے وہ تو شرا آدمی یہ بات کہنے کا اسی کو حق ہے ایک آدمی جو گھر میں جا کر کبھی نماز نہیں پڑتا مسجد میں کبھی دیکھا نہیں گیا وہ یہ کمرہ مانگتا تو جھوٹ بولتا انہوں نے اگر مانگا اسلام کو تو کیا اسلام پر ان کا اپنا عمل ہے یقیناً الحمدللہ ہم جو جانتے ہیں اسلام پر عمل کرنے والے دوسرے جو کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور یہ مسلمان مسلمان کو مار رہا ہے قتل کر رہا ہے کیا یہ لوگ اسلام چاہتے ہیں یہ آج بھی اس کا نام نظام عدل رکھتے ہیں جو نظام انہوں نے اسیمبلی کی اکثریت کے ساتھ سوات کے لیے دیا تھا آج بھی کہتے ہیں وہ نظام عادل نافذ کریں گے بھائی اگر وہ نظام عادل ہے تو تمہارا نظام کون سا ہمیں یہ بتا رہا اگر وہ نظام عادل ہے تو تمہارا نظام ظلم ہے تم ظلم کے نظام کو خود نافذ کرو اور پھر تمہیں یہ گمان ہو کہ تم اسلام میں ہو نہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو کفر میں ہیں اور فرمایا کہ ولدینہ کافر اور جو لوگ کافر ہیں یو کا تلو نفی سبھی نت و کے راستے میں لڑتے ہیں پکا تلو اولیا شیطان کے ولیوں سے لڑو شیطان کے دوستوں سے لڑو شیطان خود آ کر ہم سے کبھی نہیں لڑے گا شیطان کے دوست آئیں گے اور ہم سے لڑیں گے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بھی لڑنے والے اللہ کے دوست ہوں گے بے شک شیطان کی تدبیر اللہ رسول لأنهم وإن اللہ, نصرهم اللہ نے اجازت دے دی ان لوگوں کو جن کے ساتھ کتاب کیا جاتا ہے ظلم کیا جا رہا ہے کہ ان کو پر ظلم ہوا ہے ان کو اجازت مل گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس سے میں نے بھانپ لیا کہ اب کتاب ہوگا تمام مفسرین کہتے ہیں مسلم کی نفای کی ترمذی کی روایات ہیں کہ یہ آیت پہلی آیت ہے جس میں اجازت دی کتاب کیوں دی ظلم کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے سنا اللہ جین اخری جوں من حق جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں بغیر کسی حق کے یعنی کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ محلے داروں کی زندگی جیورن کی ہو تو انہوں نے نکال دیا بلکہ صرف اس لیے نکالے گئے ہیں الا ان انکالو ربنا اللہ انہوں نے کہا تھا ہمارا رب اللہ ہے ان میں سے بیشتر وہ لوگ آج بھی ہیں جو اس لیے اپنے ملکوں سے نکالے گئے کہ انہوں نے اللہ کو ایک کہا کوئی جیلوں سے بھاگا ہوا ہے کوئی جھوٹے موٹے پاسپورٹ بنا کے بھاگا ہوا ہے کوئی کسی راستے سے آیا کوئی کسی کوئی افغانستان کے وقت آیا تھا لڑائی کے آج تک واپس نہیں گیا مختلف طرح سے یہ لوگ آئے ہوئے ہیں صحابہ بھی اسی طرح نکالے گئے تھے اس لیے کہ انہوں نے کہا ربون اللہ, اور اللہ ایک قانون بیان تو یہ تمام عبادت خان کے نسارا کے اور جو بھی آج تک عبادت ہوتی رہی اب مساجد جن میں یوز کر رفی یوز کا رفیح اسم اللہ کثیر جس میں اللہ کا بہت نام جو ہے بلند کیا جاتا ہے یہ سب ڈھاری جاتی ہے کتا مجبوری ہے قتال اور قتل اللہ کو پسند نہیں اللہ کو صلح پسند ہے وہ سلح خیر سلح بہتر ہے اصلاح پسند ہے تو, علیہ السلام السلام کہتے اِن اِلَّ تو صرف اصلاح کا چاہتا ہوں جتنی میری ہے وما توفیقی اللہ اور میری توفیق جتنی بھی اللہ, کی طرف سے تو اللہ نے بھیجا ہاں جب لوگ فساد پیدا کریں تو اس وقت قتال لازم ہے فِي حَسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا اللَّهُ مَنْ <يَنْصُرُت> اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کے دین کا مددگار ہوگا اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ <عَذیبٌ> بے شک اللہ بہت ہی قوی ہے بہت ہی غالب ہے معلوم ہوا کہ کتاب بھی اہل ایمان عظرائے مجبوری کرتے کتاب قتل و غارت کے لیے نہیں ہے کتاب اللہ کی توحید کو اجاگر کرنے کے لیے اگر وہ قتال کیا جائے جس میں اللہ کے رسول کے طریقے کو ملحود خاطر نہ رکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم وہ قتال فساد سے الارض ہے حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی اپنے باپ یمان کے ساتھ آتے ہیں جبکہ بدر کا میدان سجا ہوا ہے اور وہ مار کا ہونے والا ہے جو حق و باطل کے اندر ایک ایسا مار کا ہے کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے حق و باطل سے واضح فرما دیا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا اسے یوم الفرقان کا حال ہے آج یہ دو صحابی آئے ہیں زیفہ اور ان کے ابا یمان اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتاب میں شریک ہونا چاہتے اور نبی علیہ سلاح و السلام کو بتاتے ہیں کہ وہ کافروں سے یہ معاہدہ کر کے آئے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ساتھ کتاب میں شریک نہیں ہوں گے تب انہوں نے چھوڑا ہے وہ چھوڑتے نہیں تھے نتاب مدینہ جائیں گے کتاب نہیں کریں گے ان کے ساتھ مل کر کافروں کے ساتھ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب میں شامل نہیں ہونے دیتے یہ سنت ہے کیونکہ نبی علیہ سلاد اسلام توحید کو بلند کرنے کے لیے بھیجے گئے اسی طرح سے کے دن جبکہ سلو نامہ ہدے کیا جاتا ہے تو اس وقت ایک لشکر ہے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ کی طاقت رکھتے ہیں اور اس کے باوجود سلو نامہ ہوتا ہے اور ابو جدل اپنے آپ کو گھسیٹ کر لاتے ہیں کافروں کی مشرقوں کی قید سے زنجیروں میں جکڑے ہوئے زخموں سے چور ہیں لا کر مسلمانوں کے سامنے ڈال دیتے ہیں اپنے آپ تو مجھے کدھر چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ منظر دیکھنا تو عجیب بات ہے سن کر کے لئے جب منہ کو آتا ہے صحابہ جو ہیں رضوان اللہ علی میں جو شیر تھے وہ یہ منظر دیکھ کر اپنے دل کو کابو نہ رکھ سکے اور عمر رضی اللہ تعالی نے یہ سوال کر ہی دیے نبی علیہ سراۃ السلام کو کہ اللہ کے رسول اللہ کے سچے رسول نہیں ہے انہوں نے کہا بلا بالکل اللہ کا سچا رسول کیا ہم حق پر اور یہ باطل پر نہیں ہے کہا بالکل کہا کہ پھر دلیا یہ دلیعہ, یہ گراوٹ کیوں دیے جا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے مرنے والے جنت میں ان کے مرنے والے جانب میں نہیں ہیں فرمایا ہاں پھر کہا یہ گراوٹ کیوں ہم نے قبول کی ہے کہ ان کا کوئی آئے گا ہم واپس کر دیں گے ہمارا کوئی ان کے پاس جائے گا تو یہ واپس نہیں کریں گے ابو جنتل کو گسیٹ کر لے گئے تو کہا یابن الخطاب اے خطاب کے بیٹے انا رسول اللہ میں اللہ کا ر اللہ مجھے کبھی ضا نہ کرے جواب تھا وہ بھی آج لرس گیا اتنی بڑی آزمائش ہے کتاب میں رسول اللہ کی پیروی کی صلی اللہ علیہ وسلم کسی عورت کو قتل نہ کرو کسی بچے کو قتل نہ کرو بلا بجا کتان کسی کو قتل نہ کرو خبردار جس نے کسی کو بغیر وجہ قتل کیا نما فقان گویا سارے لوگ قتل کر دیے یہ اہل ایمان کو این جنگ میں غصے کے اندر انتقام میں کفار کے اوپر زبردست قسم کے جوش و خروش میں بھی اس کا خیال رکھنا ہوگا ادے بیا سلانامہ ہدے بیا ہو رہا ہے کتاب کی اجازت نہیں ہے تلواریں موجود ہیں قوت موجود ہے اور تلوار بے نیام ہونا چاہتی ہیں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ جن کا نام مجھے بھول گیا صحیح بخاری میں روایت ہے اس میں کہ اگر کوئی گنجائش ہوتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم کے کسی حکم کو نہ مانا جاتا تو میں یہ حکم نہ مانتا عجیب حالت ہو رہی آج صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہی سوالات عمر پوچھتے ہیں جو اللہ کے رسول کو پوچھے وہی جواب ملتا ہے جو اللہ کے رسول نے دیا صلی اللہ علیہ وسلم. کیسی ایمان کی چوٹی ہے کس قدر عظیم مقام پر ہے تو میرے بھائیو قتال پتال سبیل اللہ کے لیے ضروری ہے کہ سبیل اللہ اس کا ہونا جھلکتا رہے ان کے اعمال سے ان کی قربانیوں سے قربانیوں کو دیکھ کر کوئی یہ کہہ ہی نہ سکے کہ یہ دنیا کے لیے قتال کر رہے وطن کے لیے کر رہے ریٹ کے لیے کر رہے جس کے گھر ٹوٹ گئے جن کے باغ جل گئے جن کی عورتیں بیوہ ہو گئیں جن کے بچے اپاج اتنے ہوئے کہ ڈھیر کے ڈھیر لگ گئے جن کا کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہ رہا اور کتا کرنے والے گوریلا وار میں بالکل جانوروں کی زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے اور سال سال سے یہ کام چلتا چلا جا رہا اور جہاں بھی پکڑ لیے جائیں وہ ایک مال غنیمت ہے جس کو مل جائے جتنے پیسے چاہے امریکہ سے لے کر انہیں دے کیسا زبردست مال ہے منافقوں کے لیے منافق اور مرتد کے لیے ایسا زبردست مال تجارت کا اور کوئی ہے ہی نہیں عربی ہونا یہ پہلی بات سلفی ہونا او ہو یہ تو کمال ہی ہوگئی سلفی ہے ٹکڑوں سے اوپر شلوار رکھتا ہے گاڑی پوری ہے ارب الجین کے ساتھ دماغ پڑتا ہے ایک اللہ کو پکارتا ہے اگر اللہ کی نظر و نیاز نہیں کرتا یہ تو مزے آ یہ تو بہت ہی قیمتی شاہ سلفی بھی ہے یہ بھی جہادی بھی ہے سبحان اللہ پھر تو اگر دھوکے سے بھی بیچا گیا تو یہ تو چھوٹ ہی نہیں سکتا سچ مچ کا جہادی ہے ثبوت سارے مل گئے اب کتنی ڈالر ملیں گے منہ سے رال ٹپک دی ایسا مالے گنیمت وہ بےچارے بن گئے اللہ کے لیے آج گمان کیا جاتا ہے کہ بچوں کو وہ قتل کر رہے ہیں عورتوں کو وہ قتل کر رہے ہیں جب امریکہ موجود ہے بلیک موجود ہیں راہ موجود ہے دشمن انہوں نے اتنے بنا لیے کہ جس دن قبائل سے جنگ چھیڑی تھی عمران خان جو کہ پٹھان ہے اس کا یہ بیان تھا کہ پاکستانی فوج بہت بڑی غلطی کر رہی قبائل کو چھیڑ رہی ہے یہ لوگ پہلے ہی لڑنے کے آتی ہے یہ کبھی بات نہیں آئے گی اور انتقام قبیلی چھوڑیں گے انتقام لیے بغیر یہ تو لوگ سارے کے سارے بھی ختم ہو جائیں قبائلی یہ باز نہیں آیا کرتے اللہ کے لیے لڑنا درکنار یہ انتقام کے لیے لڑتے اور جب انتقام کے ساتھ ساتھ انہیں اللہ رب العزت کا دین بھی سمجھ آ جائے تو یہ تو ایک ایسی مشکل بن جائیں یہ ملک کے لیے کہ جس کو حل کرنا ممکن نہیں ہو وہی آج ہو رہا ہے آج لوگ کہتے ہیں ہمیں پہچان نہیں ہوتی ہاتھ پر کون ہے باطل پر کون ہے اور اگر کہا جائے کہ کرزئی نیٹو کے ساتھ ہے تو کرزئی کو ختم کرنے میں کسی کو ذرا بھی دریاز نہیں ہوتا بھی کرزئی فرق کیا کرزئی بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہا ہے نیٹو اس کی حمایت میں یہ بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑ رہے اور امریکہ ان کی حمایت میں لا فرق نہیں رہا جبکہ روس سے جنگ کی گئی تھی اس وقت روسی فوجی بھی تو آخر گائیوں والے تھے نمازیں پڑھتے تھے اللہ کو مانتے تھے تو عید والے بھی کئی ہوں گے نام نہاد وہ روس کے ساتھ جب مل گئے تو جو روس کا حکم وہ ان کا حکم شیطان. فقاتلو شیتان شیطان کے دوستوں سے لڑو وہ شیطان کے دوست بن گئے روس شیطان تھا شیطان کے دوست بن گئے آج مسئلہ بڑا مشکل لگ رہا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ملک پرستی کا دکھ ہمارے اندر موجود ہے لا شعوری شعوری نہیں کہتا میں مشرق نہیں کہہ رہا بھائیوں کو مسلمان بھائیوں کو. بھی, بھی اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تو جانتے بوجھتے بھی تیرا شریک ٹھہرا اور تجھ سے مغفرت طلب کرتا ہوں تو مجھے پتہ ہی نہ چلے اور مجھ سے شرک ہو جائے یہ حقیقت اپنے ملک کی باری ہے تو معیار بدل گئے جب ملک دوسرا تھا افغانستان بلکہ آج بھی معیار یہ ہے کہ انڈیا میں بے شک انڈیا کی فوج کے اندر عبداللہ فاروق کے فوجی نکل آئے نمازی ہوں گاڑیوں والے ہوں ان کو قتل کرنے میں کوئی عرض نہیں ہے انڈیا کے ساتھ نکلے ہیں مسلمانوں کو مار رہے ہیں اور یہ کر رہی ہے اور اس کے بعد جناب وہ ببرک کارمل تھا اور دوسرے سے نجیب تھا نجیب کو تو مار کر گسی گاڑیوں کے پیچھے نہ اخبارات نے ایک ہمدردی کا لفظ کہا مسلمانوں نے کہا پرواہی کو ٹھیک ہے جی کیوں نہیں؟ یہ اس روس کا ساتھ دیا مسلمانوں کو مارا آج یہ کس کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو مار رہے ہیں کیا مرنے والے نمازی پرہیزگار نوشدین نہیں ہے وہ نہیں ہیں جنہوں نے قبریں گرائیں سوال کو پوجی جانے والی پھر پیر بابا کی قبر کو روا کیا گیا اور اخبار میں بڑی سرخی سے خبر لگی کہ پیر بابا کی قبر کی رونقیں بحال ہو گئی طالبان سے چھڑا لی گئی یہ کون سا اچھا کام ہوا اگر جو انہوں نے جلدی کی یا کچھ کی وہ غلطیاں مجاہدین سے ہو سکتی ہیں یہی کہ مجاہدین جو ہے وہ مقدس ہے اور اب ان سے کوئی غلطی نہیں ہوتی بے شمار غلطی ہے کیونکہ ہم لوگ پچھلے لوگ ہیں ہم میں کمزوری ہیں عقیدے میں کمزوری ہیں عمل میں کمزوری ہیں علم میں کمزوری ہیں وہ ساریاں آڑے آتی مگر اگر بنیاد خلوص ہے تو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا یہی وہ مجاہدین ہیں جو کہ بہت جاہل تھے جب روس کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی اس وقت طالبان میں شرک تک موجود تھا شرک اکبر بھی موجود تھا نو جماعتیں تھی تین کے سربراہ قبر پونج تھے نجات بھی کثرت سے تھی مگر صالحین بھی تھے اور اللہ کے لیے لڑتے تھے روسی عورتیں جوان خوبصورت عورتیں ان کے قابو میں آئی میں جا کسی عورت کو کسی نے ہاتھ لگایا جائے کوئی کوئی یورپ ہی پیش نہ کر سکا الحمدللہ یہ ان لوگوں کے خلوص کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ آج تک یورپ والے یہ نہ پیش کر سکے کہ ایک بھی روسی عورت کو انہوں نے لانڈی کر کے استعمال کر سکتے تھے اللہ نے انہیں عقل و سمجھ دی کہ ان کو استعمال کرنے کے بعد پورا یورپ کہے گا کہ یہ جہاد صرف خوبصورت روسی عورتوں کے لیے کیا گیا تھا ایک عورت کو استعمال نہیں کیا بلکہ عورت قید میں آئی چیز عزت اتارے اس سے اتنا اچھا سلوک کیا کہ یوانا اور لیب آج تک مسلمان ہے پردہ کر دی پانچ وقت نماز پڑتی بے حیاب بے شرم عورتیں مسلمان ہوئی ان کے حیرت انگیز کردار کو دیکھ کر آج تک لال مسجد کے اندر لڑکیوں اور لڑکوں کا ایک بھی عشق ثابت نہ کر سکے اگر ان کے پاس کوئی چیز ہوتی تو یہ کبھی بھی لحاظ نہ کرتے یہ کہتے مولوی نے صرف ایک था اور, اور تم نے مدرسہ توڑتا ای توڑا ایسا جس میں ہزاروں तोड़ता تھے صرف مرد نہیں تھے عورتیں تھیں بچیاں بھی تھی تم نے سب کو خون سے نہلا دیا تم نے سب کو گیس سونگا کر مار دیا تم نے سب پر وہ ہتھی برتے کہ جو ایک شور پر بھی نہیں کوئی استعمال کرتا تو وہ جن جنہوں نے باجوڑ کے اندر معصوم بچے جو قرآن کو حفظ کرنے آئے تھے مار دیے تم نے مدرسے نہیں توڑے تم نے مسجدیں نہیں توڑی کیا جمرود کے اندر دو منزلہ مسجد جس میں جمعہ کی نماز ہو رہی تھی وہ پوری کی پوری مسجد نہیں گر گئی کیا کبھی خود کش سے پوری مسجد بھی گرا کرتی ہے یقیناً یہ ڈرون کا حملہ تھا اس کے بعد بھی اگر آج کسی کو پتہ نہ چلے اہل حق کون ہے اہل باطل کون ہے کون ہے جو فی سبیر اللہ قتال کر رہے ہیں کون فی ہی تعبوت ہے تو بہرحال میں اس کے لیے دعائی کر سکتا ہوں کہ اللہ رب العزت اگر وہ کلمہ پڑھتا ہے توحید کا ماشاءاللہ اللہ دعوے دار ہے آخرت پر یقین رکھتا ہے تو اللہ اسے سمجھ دے آمد کیونکہ اس وقت تو یہ اتنا بڑا مارکا ہے اتنا بڑا صلیبی مارکا ہے کہ جس نے اس میں حصہ نہ لیا وہ بد نصیب ہے کہ صحیح حدیث ہے بخاری یا مسلم کی سکون دونوں اس کتاب میں ہے اس میدان کے اندر ہم یہ گمان کریں جو راتوں کو تحجد پڑھنے والے اپنے ایئر کنڈیشن گھروں اور کاروں اور دنیا کے آسائشوں کو چھوڑ کر یہاں صرف مسلمانوں کے لیے لڑنے مرنے کے لیے آئے گے وہ بچوں کو قتل کریں گے عورتوں کو قتل کریں گے بڈھوں کو بے جا قتل کریں گے وہ صرف قتل کر کے خوش ہوں گے ایسا ہی انہوں نے کرنا ہوتا تو عربی دبئی سارا گرا دیتے دس دھماکوں سے ایک جس نے دبئی دیکھا وہ جانتا ہے آسمان کو باتیں کرتی بلڈنگ اتنے بے حیات کفار وہاں پر ہندو عیسائی یہودی سب موجود ہیں اپنے کلچر کے ساتھ اپنی ثقافت کے ساتھ کہ اگر وہ دس دھماکے کر دیں تو سارا دبئی گر جاتا ہے اللہ نے انہیں عقل دی وہاں مخاقت میں غارت کبھی نہیں کریں گے کیوں اس کا ایک قانون ہے اسی پر بس کرتا ہوں عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگایا گیا آج رضی اللہ تعالی عنہ معذ اللہ, اللہ یہ مسئلہ جو ہے آپ جانتے ہیں دل بات ان پر بنائی گئی اس پر اللہ نے ایک قانون دیا لولا اس نے رضی اللہ تعالیٰ ایک شادی کا واقعہ نقل کیا جاتا ربی اللہ ہوتا وہ گھر آئے اپنی بیوی کو کہنے لگے کہ اگر تم پیچھے رہ جائے اور تم صفوان کے ساتھ اس طرح آئے سفان صاحب بھی تجھے لے کر آئے تو میں, تیرے بارے میں کبھی شک نہیں کر سکتا تو سفان, کے ساتھ سفان کے بارے میں شک نہیں کر سکتا تیرے ساتھ کرے گا. میں ام کے بارے میں یہ کہان بوجھ کر اپنی کار اپنی موٹر سائیکل کے نیچے ایک چوہا بھی لے سکتے ہیں بلا وجہ کم از کم ایک مسلمان جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ ایک چونٹی کی بھی جان جان بوجھ کر نہیں لیتا دے جائے کہ ایک مسلمان نمازی پرہیزگار گھروں سے نکلا ہوا ہر جگہ مالے غنیمت بن گیا ہے وہ جہاں بھی قابو آئے اس کے پیسے بٹورے جا سکتے وہ اب بچوں کو اور بڈوں کو اور عورتوں کو قتل کرنے لگ پاگل ہو گیا وہ پاگل پن کے کوئی اور بھی آسار ہونے چاہیے ان پر کہ وہ گندگی کھائیں وہ کپڑے اتار دیں اگر پاگل ہو گئے اگر پاگل نہیں ہوئے تو مسلمان سے یہ امید میں نہیں رکھتا میں اپنے آپ سے یہ امید نہیں رکھتا کہ میں جان بوجھ کر الحمدللہ کبھی کسی چیٹی کو بھی قتل کروں گا اگر مجھ سے ہو جائے گی تو میرا دل رنجیدہ ہو جائے گا میں اللہ سے معافی مانگوں گا کہ جائے کہ مسلمانوں کے بارے میں اتنا گندا گمان کیا جائے ہم کس بات میں پڑے ہوئے جب کہ کا بھی تصدیق کیا جانا ہمارے پاس موجود ہے روس کے ساتھ کتال میں اولاما نے دنیا کے اکثر علماء تصدیق کی. کی کہ یہ جہاد ہے جبکہ امریکہ مدد کر رہا تھا آج کہتے ہیں جی راہ مدد کر رہا ہے مان لیا جی راہ سے انہوں نے مدد لے لی یعنی ہتھیار خرید لیے مان لیا اگر بالکل جھوٹ ہو سکا کیا اس وقت امریکہ نے سٹنگر میزائل دیے تو جہاد کو کسی نے کہا کہ اب جہاد نہیں رہا یہ بٹے ہو گیا یہ گندا ہو گیا نہیں وہ جہاد کا جہاد رہا پوری دنیا علماء نے کہا آج جہاد کو ختم ہو گیا آج بس ہمیں بہانا چاہیے اپنی جان بچانے کے لیے ہم آگ سے ڈرتے ہیں پریشانیوں سے ڈرتے ہیں ہم کہتے ہیں گھر ہیں اسی طرح کھانا ملے بیوی ہستی ملے بچے خوش حرم میرے گر جمع ہو جائے یہ زندگی یوں ہی چلتی رہے نہیں آخر موت آئے گی یہ زندگی نہیں چلتی رہے گی ایک دم آئے گی اور پتہ نہیں کب آئے گی بس یہ مہلت ہے اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اور یہ پانچ علما کا میرے پاس ہے جو سرحد کے نے دیا بڑے امریکہ کی حمایت کرتا ہے یہ کوئی بھی ان کی فوجیوں کی یا پولیس کی گولی سے, اور سے مرتا ہے وہ شخص شہید ہے اس کے بعد اور کیا چاہیے علما کی بھی تعید آ گئی اب آپ دیکھیں میں نے اور آپ نے کیا فریضہ ادا کرنا ہے ہمیں سب سے پہلے میڈیا کے اس زہر کا جو ہے وہ مداوع بننا چاہیے ہمیں ہم بھی میڈیا ہے ہم بھی مسلمان ہیں میڈیا کے بڑے بڑے کارنامے میڈیا نے آئشہ پر بتان لگوا دیا تھا رضی اللہ تعالی عہا میڈیا بڑے بڑے کام کرتا ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کروا دیا تھا مسلمانوں کے ہاتھ سے میڈیا نے میڈیا بڑے گندے کام کرتا ہے ہم بھی میڈیا آئیے ہم بھی اٹھیں اور جگہ جگہ حق کی یہ باتیں کریں تاکہ وہ لوگ جو بھولے بالے ہیں سارے لوگ خام خام میڈیا کے سامنے ہر وقت بیٹھ کر قرآن نہ سننے کی وجہ سے وہ کے پاس نہ بیٹھنے کی وجہ سے زہر آلود ہو گئے انہیں جہنم سے بچائیں. خود بھی بچائیں. اللہ مجھے اور آپ کو میں سے حق بات کو ایمان بنانے اس پر جم جانے اور اسی پر جمے رہنے کی توفیق آمین یہاں تک کہ میری اور آپ کی موت اس حال میں ہو کہ ہم اس راستے پر ہو جس سے اللہ راضی ہے آمین آمین اس جمن میں سمجھنے سمجھانے کے لیے کوئی سوال ہو تو کوئی بھائی کر سکتا ہے طالبا پاکستان کی بھی ہیں جی جی پاکستان میں جو مضافہ تو وہ خود ہی پہلے قبول کر دیتا نہیں ہوتی ہے پیڑھی کے اوپر آئی ہم نے کیا اگر چاہوں گا جو افغان افغانستان کے طالبان ہیں ملام الحکمان ہیں انہوں نے بھی کون کہ جو سی پی ہے سیقرا ہے ہم آج تک کوئی جانکار نہیں ہے اور یہ کوئی پاکستان کی اپنی ہے کی کو کر اب کوئی بھی بچی ایسی نہیں ہوتی کسی نہیں ہوتا اور وہ والے سب سختی کر لیتے ہیں اور رحمان ملکی پہ جاتا ہے وہ کہتا ہے جیسے کڑیاں سامنے ملتی ہیں ہاں جیسے ممبئی ڈی آئی ڈی کے ہاتھ میں یہ اپنے کام کیا جی ٹی پی والے جو ہیں وہ اصل کا افغان ہے جو کہ دیکھے جی مروا ماری گئی مروا کو اس لیے مار دیا کہ وہ پردہ کرتی تھی جرمنی میں ایک شخص نے کوٹ کے اندر مارا بتائے ٹی وی میں ہمدردی کا ایک لفظ بھی کہا گیا یہی بات ہے بس میڈیا پر نہ اعتماد کریں آپ خود عقل کے ساتھ قرآن و سنت کی روشنی میں اپنے بھائیوں کے بارے میں حسن دان کرتے ہوئے مسلمانوں پر حسن دان فرض ہے حسن زان کرتے ہوئے وہ خبر لیں جو ان کی ہو سکتی ہے جو ان کی ہو ہی نہیں سکتی جیسے صحابہ کے بارے میں تھوڑی خبریں بڑی بڑیاں کتابیں اتنے اتنے گندے واقعات شیعہ نے صحابہ کے ساتھ جوڑے رضوان اللہ علیہ مجمعین جس سے وہ لوگوں کو شیعہ بناتے ہم نہیں مانتے وہ گندہ میڈیا ہے تو اسی طرح سے آج بھی یہ ہو رہا ہے مروہ کے لیے وعلیکم السلام ایک ہمدردی کا لفظ نہیں کہا گیا آپ یہ صدیقی کے لیے کون ہمدردی کے الفاظ کرتا ہے اور وہ عورت خود بنائی تھی جس کو کوڑے مارے تھے اس کے لیے چیخیں نکل گئی سب کی چیف جسٹس سمیت سارے چیخنے لگے اور ادھر جناب یوٹیوب پر کلپ پڑے ہیں پاکستانی فوج نے ستر اسی سال کے بڈے کو مارا سوات میں اتنا مارا ہے وہ اللہ اکبر کہتا جاتا ہے اسے کلکس مارتے ماں بہن کی گالی نکالتے ہیں سارے کلپ پڑے ہوئے اس پر تو کوئی نہیں بولا میڈیا تو ان کا ہے جو میڈیا کے سامنے بیٹھے گا نا جس کا فالتو وقت ٹی وی کے سامنے گزرتا ہے خبریں سننے کے بہانے یا اخبار پڑھنے میں گزرتا ہے اور وہ قرآن نہیں پڑھتا اور عالم ربانی کے سے یعنی صحبت نہیں کرتا وہ بگڑ جائے گا برباد ہو جائے گا بری صحبت برا اثر لاتی اللہ اپنے نبی کو کبھی صحبت کا حکم نہ دیتا اگر صحبت اتنی اہم نہ ہوتی وقت کا ان کے ساتھ اپنے آپ کو روک کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دن اور اللہ کو یاد کرتے اللہ کی خوش کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کے صوبت کا حکم دیا جا رہا ہے میں اور آپ اگر لیں گے میڈیا کی تو لاچوری طور پر ہمیں اس تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہمیں یہ پتہ کر روس کے وقت سے جو لوگ اللہ کے لیے میدان میں نکلے ہوئے ان کی جہالتیں بے شک تھی اس وقت بھی شرکیاں کی پکار یہ ساری چیزیں الحمدللہ للہ کم ہوتی ہوتی بدعات اب اتنے اچھے ہو گئے کہ ان میں سلفی کثرت سے اور الحمدللہ للہ الحمدللہ پوری دنیا میں بین الاقوامی طور پر اس جہاد کی قیادت سلفیوں کے ہاتھ میں اور اکثر و بیشتر علماء میں سے وہ سعودی علماء ہیں یعنی محمد بن عبد الوہاب رحی اللہ کے اثرات جو ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان لوگوں میں کھل کر موجود ہے اور نکھری ہوئی توحید ہے جو یہ کمزوری دکھاتے ہیں وسنی شرک کے بارے میں دکھاتے ہیں یہ بت پرستی کا شرک غیر اللہ کی پوجا کا کیونکہ مصری مجاہدین بھی کثرت سے مستریوں میں اس معاملے میں غفلت پائی جاتی تھوڑی پائی جاتی وہ بھی انشاءاللہ دن بدن ختم ہو رہی ہے سراج والوں نے تو کپڑے گرا کر اور غیر اللہ کی پوجا روک کر یہ بہت اچھا ایک قدم اٹھایا کہ اس پر الحمدللہ توجہ ان مجاہدین باقی کی بھی جائے ہم یہ جانتے ہیں کہ مخلصین جہاں بھی ہیں وہ ہمارے ہیں اور باقی جو مجاہدین کا روپ دھار کر یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کے بیشتر ثبوت موجود ہے جا کر سرحد میں دیکھ لیں جن جنوں خیمے لگے تھے لوگ پتہ نہیں کیوں نہیں کیوں گئے اگر ان میں جستجو ہوتی تو جن دنوں خیمے لگے تھے اب بھی خیمے لگ رہے ہیں وزیروں کے جا کر خیمے والے مصیبت زدہ لوگوں سے پوچھ لیں کہ آپ کو کس نے ستایا اب ان مجاہدین کے ڈسے ہوئے ہیں کہ آپ کو فوج نے مارا وہیں پر پتا چل جائے ہم گئے ہیں مردان کے خیام انہوں نے صاف کہا کہ انہوں نے ہمیں بالکل نہیں ستایا صرف فوج میں ہمیں نکلنے کے لیے تین گھنٹے دیے بعد میں کہا کہ میری بچے گم ہو گئے میری بیٹی کا پتا نہیں چل رہا بعد میں کہا کہ ہمارے سامنے ہمارا گھر ٹوٹ گیا بری طرح سے وہ پردے کا ان کے پاس کوئی پورا انتظام نہیں وہ لوگ وہ عورتیں جن کا ہاتھ بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھا تھا ان کو پچھان مسلمانوں میں فاٹ کیوں نہ ہو پردہ جو ہے وہ گلو اتنی اندوہناک داستانیں ہیں تو جس کی کوئی انتہا نہیں باقی مجاہدین سے اس قسم کی غلطیاں ہو سکتی ہیں مطمئن اس سے جال ہو جائے جلدی ہو جائے قوت نہیں آدمی قدم اٹھا لے یہ بہت بڑی غلطی ہے یہ ہو سکتی ہے ایسا نہ صرف سوات نہیں ہو سکتا کہ قوت نے سی قدم اٹھا لیا جس کی وجہ سے عوام پر بہت مصیبت آئی اس سے نہ جہاد جو ہے وہ عدم جہاد بن جائے گا نہ وہ عدم مجاہد بنے گا صرف ان کی غلطی کو غلطی کہا جائے گا جیسے ابو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری میں موجود ہے ابو جزمہ کے قبیلے نے کہا صبا نہ ہم نے دین بدل لیا دین بدل دیا ان کا مطلب تھا ہم مسلمان ہو گئے خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھا کے شادی ہے یہ ان کو قتل کرتی ہے اور پھر قیدی بنایا اور کہا کہ جس کے پاس جو قیدی اس کی گردن اتارتے ابن عمر آڑے آئے انہوں نے کہا نہ میں قتل کروں گا نہ قتل کرنے دوں گا اللہ کے نبی کے پاس جا کر فیصلہ ہوگا صلی اللہ ابن عمر بھاپ گئے تھے زیادہ فقیر تھے تو یہ تو دین بدلے مسلمان ہوئے کہنا نہیں آیا اسلم کہنا آیا جب نبی علیہ سلاط اسلام کے پاس پہنچے تو اللہ کے رسول نے کہا ای اللہ انی ابنی اللہ میں برات کرتا ہوں ممن منسا نالد اس سے جو خالد لکھی ہے تین دفعہ یہ کہا تو اس سے خالد کو قتل تو نہیں کیا گیا اس لیے کہ خالد نے جو کیا رضی اللہ تعالی ایک نیک نیت انسان اللہ کی تلوار تھی جو کرے گا کام غلطیاں بھائی اسی سے ہوگی جو میرے پاس طرح یہاں ممبر میں بیٹھا رہے گا تلوار پکڑے گا نہیں گن پکڑے گا نہیں اس سے کیا غلطی ہوگی غلطی تو اسی سے ہوگی جو گن پکڑتا ہے اگر ان بیچاروں سے غلطی ہو بھی گئی کہ وقت سے پہلے انہوں نے تلوار اٹھا لی اللہ انہیں معاف کرے اور اللہ انہیں اس کا بہت اجر دے اور آئندہ اس غلطی کو دہرانے سے محفوظ رکھے آمین غلطیاں مجاہدین سے ہوتی جو چلتا غلطیاں اسی سے ہوتی جو تیرتا ڈوبتا وہی ہے جو تیرتا نہیں وہ کبھی نہیں ڈوبا کرتا یہ کون سی بڑی بات ہے غلطیاں نہیں ہوئی غلطیاں مجاہدین کی بالکل مانتے ہیں زبردست غلطیاں ہوتی ہیں کیونکہ ہم پچھلے لوگ ہیں ہمارے علم ناقص ہیں عمل ناقص ہیں تقڑے ناقص ہیں ارب لوگ ہم سے بہت اچھے مسلمان ارب مرنا بھی جانتے ہیں اور اللہ قدیم بھی جانتے شعور پر وہ جہاد کرتے مگر یہ ہے کہ افغانی بہت جاہل قوم ہے ان میں بہت زیادہ روشنی آ رہی ہے اسلام کی مگر اتنے جاہل ہیں کہ آہستہ آہستہ ان میں خیر آ رہی ہے توہیل الحمد للہ آ رہی ہے ان میں قبر کی پوجا کی نفرت ہے ان میں اب سنت پر عمل بھی شروع ہو گیا ہے الحمدللہ پہلے سے بہت زیادہ سوات میں تو سنت پر عمل کرنے والے کثیر تھے یہاں تک تو صدی اللہ کو کسی نے شکایت کی کہ یہ نیال پہلے اذان کیا دیتے ہیں پریشان ہوتے ہیں جب ہمارا اسلامی نظام چل رہا ہے تو پوری نہیں آپ اذان کا ایک وقت مقرر کرتے انہوں نے کہا اچھا بھی تم کیوں کہتے ہو پہلے ازان اکاجی نے صلاحت جی اسلامی یہ فرمائیے اچھا بھی تم بھی پہلے کہ تو ان میں یہ خیر آ رہی ہے الحمد اللہ کے فضل و کرم سے اور جہاں بھی خلوص ہوگا یہ خیر آئے گی آئے گی آرام سے کیونکہ جہالت بہت زیادہ افغان دنیا کا جہل ترین حنفی تھا اور حنفی تھا نہیں مارتریدی اور اشری تھا بہت گمراہیاں تھی اس میں اللہ نے بہت خیر جو ہے وہ اس میں لانے کا انتظام فرمایا ان شاء اللہ اللہ چاہے گا ان قریب اسلامی ریاست کہیں نہ کہیں قائم ہوگی اور ہوگی اللہ نے چاہا تو میرا گمان ہے فلسطین کی طرف کیونکہ عربی خطے اس کے لیے موضوع ترین ہیں سعودیہ میں تربیت یافتہ علماء تربیت یافتہ عوام کثیر ہیں اور سعودیہ عراق کے ساتھ ہے اور عراق میں قتال ہو رہا ہے ان شاء اللہ تعالی نے چاہا وہیں سے خیر اٹھے گی اور ہمیں رعایا بننا بڑی خوشی ہوگی اس میں کہ ان کی رعایا بن جائے کاش کے ہمارا ہو امین ملد ہو ابھی یہ تو ہمیشہ بڑے پیاز سب سے پہلے نہیں ملتے آج بھی سب سے پہلے آپ کے لیے آگے بڑھا بھائی بہت <اور>